والا المجالو و جواہر جواہر العلم اثر نمبر دو سو پچیس اور ان کے شاگرد و مجاہد تابئی نے لی سے کی ہے بہوالا وقال مجاہد اللہ لی, لی آبود الجرعل محیط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 خوانی نے فطرت یعنی لاس آف نیچر کے دریافت کی طرف بتدریج اپنے کو اپنی کوششوں کو ڈائورٹ کر دیا اٹلی کے سائنسداں گلیلیو گلیلی وفات سولہ سو بیالیس عیسوی کو جدید سائنس کا بانی دا فادر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے